آپ نے ہاں میرا جو جسمانی حضور کی اگر میرا جو روحانی ہوتی تو مجھے بتائیے آج ہمارے یہاں فجر کی نماز میں ایک آدمی نے خواب دیکھا میں امریکہ گیا امریکہ سے برطانیہ آیا برطانیہ سے یورپ گھوما اس کے بعد عمرہ کیا اس کے بعد سی کی اب جب اٹھا صبح بستر میں تھا کوئی اعتراض کرے گا کوئی خواب میں تو ہوتا ہی رہتا یہ سارا اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی اطراف کرتا اور حضور خواب میں دیکھتے تو کیا کوئی حضور علیہ السلام کے معراج کا انکار کرتا میراج چونکہ جسمانی تھی اس لیے کافروں نے انکار کیا اور خود قرآن کی آیت بھی یہی کہتی سبحان اللہ اثراب آبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا تو بندہ روح اور جست دونوں کو کہا جاتا ہاں؟ تو حضور علیہ السلام کو یہ شیب معراج جو ہے یہ روحانی نہیں بلکہ جسمان تھی اب لوگ جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بہت طویل مثلاً سب سے بڑا اعتراض اہل حدیث اور معراج کے منکروں کا یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی اس لیے کہ جس دن حضور کو معراج تھی تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا بلکہ وہ تو میرے پاس موجود تھے اس لیے حضور علیہ السلام کو میرا جسمانی نہیں بلکہ روحانی لوگ یہ لے کر کے بیٹھ گئے کسی محقق کا نام تاریخ دا ہونا بھی بہت ضروری اب آپ لگائیے اور فرمائیے مشہور یہی ہے اور بخاری شریف وغیرہ ان حدیثوں سے بھی یہ ثابت اگرچہ اس میں کچھ کلام بھی ہے چھ سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی منگنی ہوئی سب اس پر متفق ہیں کہ جب حضور مدینے شریف گئے تو مدین شریف میں ام مومین حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصت ہوئی ٹھیک اب مجھے بتائیے یہ معراج کا واقعہ کہاں کا ہے خود قرآن سے پوچھئے سبحان من لے گیا رب کریم حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقسا کی جانی تو مسجد حرام کہاں ہے مکہ مکرمہ میں تو حضور کو جب معج ہوئی تو حضرت آشا صدیقہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی اب کیسے گواہی معتبر ہوگی کیا کہ حضرت کہتی حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا تو بھائی حضور کے تو گھر میں وہ موجود ہی نہیں کیسے گم پایا اور آئیے قاضی آیا نے کلام کیا ایک قول یہ ہے کہ حضور کو معراج اکتالیس سال کی عمر میں ہوئی یا بیالیس سال کی عمر میں ہوئی معاج اگر مان لیا جائے اکتالیس اور بیالیس سال میں حضور کو میراج ہو. حضرت عائشہ صدیقہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ کیسے کہتی ہیں کہ حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا تو گواہ تو تگڑا لاؤ جس سے پتا لگے اس لیے اس پر جیرا اور تعدیل سے بحث کی جائے یہ حدیث تو قابل قبول ہی نہیں کہ حضور ام امول کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا اب چونکہ حضرت ام مومنین ہماری بھی ماں اس اعتراض کو رفع کرنا یہ ہمارا کام ہے اب سنیے وہ بالکل سچ کہتی ہیں. وہ کیوں سچ کہتی ہیں شیخ محقق شاہ عبد الق محدید دلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر عظیم جن کا وصال ایک ہزار باون ہجری میں ہوا شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور کو چونتیس معراجیں ہوئیں ایک معاج جسمانی تھی اور تینتیس محراب معراج روحانی تھیں تو حضرت آشا صدیقہ کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی اس اعتراض کو تم جسمانی معراج پر لے کر آ یہاں تو ان کی گواہی معتبر نہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی جس کے دلائل قاضی ایاز نے اپنی کتاب کتاب و شفا میں نقل کیے اور پھر اس کے بعد میں ملا علی قاری رحمت اس کی شرح میں بے شماروں دلائلوں کو اور مضبوط کر کے بیان کیا پھر اس کے بعد اس کی شرح علامہ شاہبود خفا نے اس کو بھی بہت شاندار طریقے سے بیان کیا اور اہل سنت کے مذہب کے مطابق پوری اس کی تفصیل شاہ عبد الق محدود دہلی رحمت اللہ کی مداری جن نبوت میں موجود ہے چلیے ہم نے اس کو مختصر نمٹایا تاکہ کہ اور لوگ سوالات کر لیں جی فرمائیے